وَمَا جعلنا أصحابًا اری الا ملائکۃ و ما جعلنا عدتہم الا فتنہ للذین کفروا لیستقیقن الذین اوتوالکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوالکتاب و المؤمنون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 اور ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنایا ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لے کہ یہ رسول برحق ہے اور تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین قرآن کی صداقت میں شبہ نہ کریں اور تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار کہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا چاہا ہے اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ باتیں محض لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کی گئی ہیں ابن جریر اور ابن مرد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب ابو جہل نے علیہ تس عشر سنا یعنی جہنم کے انیس دارو گئے ہیں تو قریش سے کہا تمہاری مائیں تم پر روئیں محمد تمہیں خبر دیتا ہے جہنم کے داروغے انیز ہیں حالانکہ تمہاری تعداد بہت بڑی ہے کیا میں ہر دس شخص ایک داروغے جہنم کو زیر نہیں کر سکے گا اور ابو الشد نے کہا تم لوگ جہنم کے داروغوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو میں تم سب کی طرف سے ان سے نمٹ لوں گا تو اللہ تعالی نے وما جعلنا نازل کیا اور بتایا کہ جن کے ذمہ جہنم کی نگرانی اور ان میں داخل ہونے والوں کو عذاب دینا ہے وہ سب فرشتے ہیں ان پر کون غالب آ سکتا ہے کہ کفار ان پر غالب آنے کی بات کرتے ہیں آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کے داروغے فرشتے مقرر کیے ہیں یعنی انہیں جنوں اور انسانوں میں سے نہیں بنایا ہے کہ مبادہ اپنے ہم جنس کے لیے ان کے دلوں میں رحم نہ پیدا ہو جائے تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے فرشتے اللہ کا حق ادا کرنے میں زیادہ جلدی کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی پر زیادہ غضبناک ہوتے ہیں اور زیادہ قوی اور سخت گرفت کرنے والے ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ذمہ دار بنایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم پر معمور فرشتوں کی جو تعداد یہاں بتائی ہے اس سے مقصود کافروں کی آزمائش ہے تاکہ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہو اور ان کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے اور مذکورہ عادت کے ذکر سے مقصود یہ بھی ہے کہ یہودوں سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر یقین کر لیں اس لیے کہ جہنم پر معمور فرشتوں کی یہی تعداد طورات و انجیل میں بھی مذکور ہے نیز یہ بھی مقصود ہے کہ جب امت محمدیہ کے مومنوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی یہی بات تورات و انجیل میں بھی موجود ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اہل کتاب کے دل میں اسلام کی صداقت کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے کیونکہ یہی بات ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور تاکہ مومنوں کا ایمان بڑھ جائے اور فرشتوں کی تعداد انیس بتانے سے مقصود یہ بھی ہے کہ کفار عرب اور مستقبل میں مدینہ منورہ میں پائے جانے والے منافقین نفاق و کفر کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں اور اللہ اور قرآن کا مذاق اڑاتے رہیں کہ اس عجیب و غریب مثال کے ذریعے اللہ نے کیا بتانا چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و زلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کے رب کی فوجوں کی تعداد کو چاہے وہ فرشتے ہوں یا غیر فرشتے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کے ذمہ دار فرشتے انیس ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر فرشتے بے شمار ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم پر معمور فرشتوں کی تعداد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی نو انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہیں